أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يرهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العظيم فاطر دپارا پینزل لسم آیات اللہ پاک سفت نو مالک ری صفت ادارے کہ اللہ غریب بادشاہ چاہتا حاجت من بے پرواہ رے بندہ ہر وقت محتاج دے بندہ اللہ کا مفتاج او تمام دا پا دی. دا كل دا عبادت لائق ریمداد یا ائن سو انتم الفقراء فکرا او اے ٹول خل یا او حاس اے ٹول خل کو کنے کانے ک بدانی کمو مینانی ک کا پھر کا مخلصے سے کم و نافک انسان ہر سوشی انتم الفقراء الى فکر تاسو الا سو ٹول فکران او محتاج اللہ تا یا ائینہ الناس اے کل کو ہم تو مل فکر محتاج اے اللہ اللہ تا انسان شرافت والا لے دے ذکر شی پیریان و سر زمنان ذکر کی گی یا ایوہ النسوالجن پیریان در انسان تابع دی واللہ هو الغنی الحمیل اللہ بے پروا لے چاہتا محتاج نوے تبند ورلا عبادتنا كينو بغير دبندنا بندگينم اللا دا حمد صنع لائك الحميد تعريفن وعلا ديك يشعرهمكم ويأتي بخلق جديد اي مخلوقك تاسو دا اللا حكم نمن عبادت او اللہ اغوالیتا زطول بصفہ حستین بیتوکی ختم برمکی دا تول مخلوق بختم شویعت بخلق جرید اللہ بنبی مخلوق پیدا کی اگر بار وقت اللہ تابی فرمان وی تو دا خبر اللہ تگران لدھ وما ذالک علی اللہ بعزیز داکار اللہ تا مشکل نہ دے دا موجودہ مخلوق ختم اول دے پدے نوے پیدا کول اللہ تا گران نری دا سے مخلوق بزمکچ پیدا کی لکہ اسمان کے چھے فرشتے پیدا کری لا یعصون اللہ ما عبرہم نا فرمانی دا اللہ بنکر چا اللہ وتکم حکم کی عقب منی معجتہ اسمان کے پاک فرشتی لی اظمک کے پاک مخلوق پیلا کی خواہ دا حکمت تقازہ دا کے پاہ دا بانی با نیک ہم وی بد بن بی کفر بم وی و اسلام بم بی نامارکہ مطر قیامت جاری وی اللہ باقپل حکمتنا پک خی ہر چکشی و ماضا لکھا بازی دا کر اللہ تا مشکل نہ دے والا افرا بپور تکور تک ان کے بوجھ ردو مسکا لان کچہ را اوبلی کچہ را اوبلی مسکا لارے درن درنبار والا چال آواز لها دخل بار دپارا لکبار و آخلا لا میرا نو کا نا قوربا اگر ایک قریبی رشتے دار یو قریبی رشتہ داستہ آوازو کی چیزا ما گناہ پیتے ما سر لگواخلن ور سره اخلی نا د قیامت پر رزباندے یو بندہ و دا بل بندہ دا گناہ بوج پورتانے کی ہر بندہ خپل بوج پخپل اوچھتے ہیں خوبصورت عن کبوت کے بلا یاد کے اللہ فرمائی و لیا مل ازقال وہ اصکالم کم خلق چپ پل گمراہ اگ خلق بخپل پل بوجھ مچ تی اچے بلے گمراہ کرے اگ بوجھ بم اچت ڈبل بوجھ ب دی مطلب نی کہ دا کم کسے گمراہ کرے دے پاغبہ بوجھ نہیں او اور دے چا چے گمراہ کر پاغبہ دے بوجھ ہوئی ڈبل بوجھ ہوئی ڈبل مطلب بوجھ ہوئی ڈبل روانی دے مطلب نہ بلکہ چ کم گمراہ شو ڈبل پر امسن اغبخ پر بوجھ اچھتائی اور دا چا گمراہ کڑے دے دے بڈبل بوجھ دولے اچھتائی دے پا خپل گمراہ دے نا دا خپل گمراہ یو بوجھ اور دا بلی گمراہ کا نا دا بلد گمراہ کا وہ سبب دے جوٹ شویرے تو دویم بوجھ با ہم دے اچتائی تو دا یو با دو بوجھ اچت کی کو اگر سر سکاونا امدالی او نکرے اگر با خپل بوجھ اچتائی تا یو چھو دبل بوجھ اچتائی کہ کار دوزل اکڑ رہی یوزر فق گبرا اور ڈیمز البی ڈبل دا گبرا کے ول سبب جوش رہی نو اس پر دوالو آیا چنکی ستعاروز اور ٹکراو نشتا نو یوب بل سر بوج پچ تول نشی شی تعاونو اداد با کول نہیں مفسرین لکھا روز باندھے بچی تک روبان اپلاروا بے شکتا احسانات کڑی ہوئی ما در پارا پر پا دنیا کی لیدر تک لفنا بار شکر یی نفلا ورتے بچی زماح تا دیما د خپل نیکو نه لګهون دی کی مال راکا کی زپ نجات بیا نور تدا زیبو تہی بابا جانا بیر لگ سی سویران کړي وژ سوکما کی خپل نیکو نه لګا در کما بیا زما حالی حال کی زپی دو دخت زمان زمجبوری ما تالا صدر کولی نشم دا دا خوک پلار او دا خوک بچی تر مند قیامت کدگا معامل را بیا دا سریخ پلی بی بی لورشی او تایی ماستار پارا هر سپ دنیا کی قربان کرو مال جان نند چڑکے مہربانی ردا سے ہر رشتہ دار تو چینیز دیکھے گی رپلار پکاری گی نا اسے رپلار نہ پکاری گی خز نہ خاون نہ پکاری گیون نہ پکاری گیوم یا پھر روزمار او میں وہ اوم بھی وہ ابھی وہ و پدا کا روزما نے يفر المرء يا بدى دي بتحتي من اخيه تخبل رورا وامه تخبل مورا وابيه تخبل فلارا وصاحبته تخبل ببنا وبنيه ذبچونغ هل سلك نفسي نفسي علي ويهي رب ربلی بچ کا بل پر وار زیرو وزیر تمرا نوکش ولیشی بلی شپ شفاعت شفات مداعت شفاعت کے نیکان بزرگان بندیان نہ گناگارو بندیا دا پارا اللہ تسوال سوال کئی کہ اللہ دا بندہ ابہا د گنا کرے نہ خما پیکا تو نہ فارش باندے دا بدان مومنان اللہ پاک بخی واضر تم وزر اخرا نب پورئی واضح وزر اخرا بوجھ نبل گنا بوجھ پور تک مخلبہ کچ رہ او بی وہ انت د کچےہ او بی مقالہتونی بار والا ال حملےہ خپل بار او بوج د پاارا تہ سروجت کا لا یحمل میں نہو شہے ہیز بپورت نکریشی ددنا لا یحمل پورت ب نکریشی میں نہونا شہے ان سشے۔ دد د پیٹو کم شوق سرو پیٹ ذا تھی اگر کدے قریب رشتدار ویزا ریشتاری الذین یخشون بہل گئی نم تم زرو بے شکتر او ری تم زیرو یار او رین اگتا بغیر اللہ نیاری. اللہ, اللہ نیگی اینما تم زیرو بے شکت یار او رین اگ چاہتا یكشو نبا ہو تياري ديق پر بالغيب بغیر لیدو ایمان بالغيب لری واقام الصلاه ووز قائمای پر رب ایسیکڑیا دا اللہ دےری عبادات کئی او من تزکا فئن ما حسو کی زان پاک کی یا تذک کا زان پاک کی تزکیت نفس کی خراب عقید دزرن ن خراب اخلاق نظر الباسی بدنیت نظر و نباسی کینو بغش نظر نباسی کھلے پیغمبری اخلاق پذان کی ولی انما يتذكر نفسه قد بشكل باكيو صفا كاي سميح قلزان يعني نفذ دخل قلزان تبل سرا والى الله المصير او الله तरफ المصير وارتج بہ اللہ تفیش کی گی بہ اخلاص سے نفس تجکیے کڑی اللہ بجر و طواب بول کیمایست برابر نری الحما او والر اوبینا او اوبینا سر برابر نری ذ مومن میں ذلست کے کولوں دی ذلست کے بنا دی ذ حق پر انابا دی رواں دے ذ اللہ دے طرف چے پیغمبر تک ما وحی راضی تو اخرت روان دے ذ اخرت منزلہ نتی لنا غپا لا پما زما زما دے کٹکائی د جنت باغوں تراوان دے د اللہ در رحمتن صوری تراوان دے صدا بمیں دے روز مقابلہ کی سوک دے کافر دا کافر د زوستر گی لادینی د شکوک او د شبحات پتے رو کیراوان دے د جہنم لم گو تو نے بہر سرمن بچ کی گئی انہیں دنوں نے زلطے نہ بچ کی گئی زلطے برا حراس لمبے رسی گئی انہوں نے آگے دے تو آیا دا کافر چی پستر گزر پستر گلن دے اور دا قبل مومن چی دا زلطے کی بینا لی دا دوالا برابر دیو کنا چرے ہمنا دا داسے اگران چی مومن جم دے لے او کافر که پا غٹ و غٹ نہ دے مڑ دے بلکہ دا مڑ او دا جندینے بزیاد تفاوت تے وما یستویل اعما والبصیر برابر نلی نا بینا او بینا وللظلمات وللنور أو نتياري أو نرانا تياري أو برابر نبي تياري لشرك وكفر دي ورانا ده إيمان دنو دا برابر ندي ولا الظل ولا الحرور أو برابر ندي يخيق سوري وقربي ولا الظل وصوري ولا الحرور او برابر نہ لے گرمی، گرم توف او یخصور برابر نہ لی، وما یستویل احیاء ولل او برابر نہ لی جمدی او نمڈا، مڑا جمدی برابر نہ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ اور شی۔ من اگر چاہتا چی اللہ اگوالی چی اللہ اگوالی نو ملی تا بیمو رئی خدا قدرت دا بل کی حدیشتا چی بل سوک ملو تا اورا ولو کی بس دا قشا تا اگنا دا, دا پیغمبرکار مخلوق تا خبر رو رسا ولی دا نیک او د بد نا خبر ولی تقيا <تصفيق> و مرزلوالة كافروية اغا ده پیغمبر خبر او رينا ته ده پیغمبر کارخو پیغامر سولي وروی رسو اغا ده زرپا غوة گو بانده كونده ده زرپا ستل گو بانده لنده يرجعون ان اللہ یسم اور اللہ اور یشا اچ اللہ اغواڑی اللہ دن آواز اور مر پاروک ابو جہل تہوار ابو جہل جب دیو سمڑ خو ظاہری و گن روغو او اور اللہ چلا میں پنہ اورے نہ نہ پغل نہ اللہ چلا کے سوچ فکر نہ کو قبل ولی نہ لکتے دا پیغمبر آواز اورے لینے دے عمر فاروق دا پیغمبر آواز بولے دے پذ وکے لاو شو مومن شو و ما انطب اور نیت تو اور ان کے من اگا چاہتا پھر کبور چپک قبر نکری اگر اور نتیجے کے پیدا رازی نہ کل ہے نشے بے نتیجے اور اے دل کو دے کئی خو نتیجے پہ مرا تب نا کیا پھر اور ایل کئی کافر اوری وہ اور نفتر ناخلی کافردے خبر کی مر انت اللہ نذیر یار اور ان کی ری را ارس اللہ کبحق بشیرا ارس اللہ کا بے شک منگل گلی تو بل بلحق پرشتنی دن سرا بشیرن زیر ورک ان کے و نذیرہ او یر اور ان کے مومن تا دا جنت زیر او رے حب تا, تا دوزخ عذاب یر او رے فا ام من امت اللہ خلافی ہا ملیو امت تیر شوی و امن ام امتن نشت حس یو فرقا یو ڈلا یو امت اللہ خلافیہا مگر پدک ڈلو امت کی تیر شوی نظیر یر او رو ان کے یر او رو کے براہ راس پک پلے یو پیغمبر وی ہر یو قوم تو یو پیغمبر ورگلے یا کہ پیغمبر نہیں کہ پیغمبر نائب ورغلی قائم مقاب ورغلی وی سوک شاگرد بے ورغلی کہ شاگرد شاگرد بے ورغلی وی حال چاہتا پیغمبری تعلیمات اللہ رسولی بلواسطہ یا بلاواسطہ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم وإن يكذبوك محبوبك كريدا خلقتا تنسبت دروغ كي تاتا دروغ جنوي فقد كذب الذين من قبلهم فقد تحقيد سر نسبت دروغ كريد الذين أغي خلق من قبلهم جدوين مخي اے نمک کے نور کو منرا غریب غریب خلق پہ پیغمبر سے دروخ جن ویلیو اے رب صبر کروں دغ دروخ جن کا فراز اللہ ختم کرلی تم صبر کروا تا سرا اللہ امداد کی سبب دے کہ مومنان چھی. جی کہ کافر دی خدایب تے اخلاص کی خدایب ورث کی رم پیغمبران پل او اور مختصر کتاب نے کتابوں نے ما کفرو. بیا ما اغ کفرو کافرانو زما زما انکار تقسیب اجاب المساوا سدا قوم كده تقريبا النبي كده دعيه اللهم دعك عجب سبحانك رب العزه عما يشوفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا کپال بے رحم ٹکے